وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مصنف رحمه الله نے باب ذکر کیا ہے باب ما جاء في کثرۃ الحلف زیادہ قسمیں کھانے کے بارے میں حدیث حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان ہوئی تھی اور في صحیحہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري ذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه ثم انباكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويفون ولا يثمنون وينذرون ولا يوقون ويظهر فيهم الصمن قال الرسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا زمانہ یا اچھے لوگ میری امت میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام پھر جو ان سے مل کر کے آئیں گے یعنی ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے اور یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت ہر مسلمان کی فردن فردن عزت سے بڑھ کر کے آئے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وسا اصحابی میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو گالی دینے کا مطلب اس سے پہلے بہت سی فضیلتیں حضرت صحابہ اکرام کی بیان ہوئی تھیں اللہ رب العزت نے اہل بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کو خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا لا اللہ بدرین فقالماشی تم فقر غفرد القم اس کے علاوہ القدرت اللہ عن المین نئی دباؤ کا تحکشر صلیحدیویہ میں شریک ہونے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر مبارک بیعت کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیا اسی طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ان لوگوں کی بیان فضیلت بیان کی اللہ رب العزت نے غزہ تبوک میں شریک ہونے والوں کی بھی خصوصی طور پر مغفرت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اب کوئی شخص اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومن اور دوسری ازواج مطحرات کا مسئلہ ہے کہ ان کی عزت مسلمانوں کی عزت ہے حقیقت میں اگر کوئی شخص ان, ان میں سے کسی ایک زوجہ مطحرہ کے خلاف کوئی غلط بات کہتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیصۃ الخبیتونخبیطین و الخبیتون الخبیسات خبیث لوگ خبیثہ عورتوں کے لیے ہیں اسی طرح خبیث مردوں کے لیے ہیں تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی بھی زوجہ مطحرہ اگر خدا نخواستہ کسی غلط کام میں متحم ہے یا متحم کیا جا رہا ہے ان کو تو کیا اس کی مار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر نہیں پڑتی ہے پڑتی ہے اللہ رب العزت اللہ الغیوب ہیں اللہ تعالی نے باریک سے باریک باتوں کو النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اطلاع دی کیا اگر کوئی ایسی عورت تھی پیارے رسول کی آزواج متحرات میں جن سے کوئی غلط کام سازر ہونے والا تھا یا ہوا تو اللہ تعالیٰ پیارے رسول کے ساتھ بھی خیانت کرتا کتنی بڑی بات بن جاتی ہے جو لوگ مستہم کرتے حضرت عائشہ کو اسی طرح دوسری ازواج متحرات کو اسی طرح اور دوسرے صحابہ کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے اس معنی میں کی کہتا ہے وہ کافر ہیں یا دین سے نکل گئے تو یقیناً وہ قرآن کا جھٹان والا ہے علماء نے اجماع کا ذکر کیا ہے علماء امت کا اتفاق ہے حضرت ابو اعلی فرہ یہ پانچویں صدی کے ہیں چار سو اور کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زوج ازواج متحرات میں سے کسی کو اور حضرت عائشہ کو خاص طور پر مدم کر رہا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا ہے تو اس کے کفر پر اجماع ہے اب مسلمان سوچے حضرت حضرات صحابہ کی عزت کو جو لوگ آسان سمجھتے ہیں یا ازواج مطاخرات کے خلاف غلط باتیں بولتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے یہاں تک کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ کافر ہے کیوں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی تعلیم اور پیارے رسول کے ساتھیوں کو خائن کر رہا ہے اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے لقت رضی اللہ علمنی نئی دباؤ کا تحتش جرا اگر کوئی شخص کے یہ لوگ کافر ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کا انکار کر رہا در رسول نے فرمایا کہ آل اللہ رب العزت نے علیہ آل بدر کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہو کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ ہزاروں گنا کریں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل نور ایمان سے اس طرح پاک ہو چلے ہیں یا پاک ہو چکے ہیں کہ اب ان سے کوئی بڑا ایسا گنا صادر نہیں ہو سکتا ہے ہوگا چھوٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں بشر ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی معافی کا اعلان کر دیا اب اگر کوئی شخص ان کو متحم کر رہا ہے اس معنی میں کہ یہ حکومت کے خلافت لے کر کے انہوں نے خیانت کی امت کی ایسے لوگ بھی کہنے والے ملتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت علی کو بھی اس کے علاوہ حضرت عثمان وغیرہ کو بھی بہت کچھ مقم کیا جا رہا ہے کئی یعنی اس قسم کی تہمتیں جس سے وہ بہت کچھ بری ہیں اللہ کے فضل سے جو لوگ اپنی زبانوں کو بے مہار بے لگام استعمال کرتے ہیں یقیناً ان کے ایمان کا کے اوپر خطرہ ہے اس وجہ سے مسلمانوں کے چاہیے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا ہے عید ادو کر میرے صحابہ کا ذکر آئے تو رک جاؤ اپنی زبان کو روک لو بس یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خیر امتی قرنی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ ان سے ان کے بعد رہے گا ان کے بعد آنے والوں سے وہ اچھے رہیں گے پھر جو ان تابعین جن کو تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا ہے صحابہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے پیارے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا وہ صحابی ہیں اسی طرح تابری جنہوں نے صحابی کو دیکھا پیارے رسول پر ایمان لا کر کے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تابع تابین کا زمانہ اس کے بعد اچھا ہوگا ثم اس کے بعد حضرت عمران کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے اپنے بعد دو قرن یعنی دو زمانوں کا یا دو صدیوں کا ذکر کیا یا تین صدیوں کا ذکر کیا یعنی تاب تابین کے بعد ایک اور صدی کا ذکر کیا نہیں کیا مجھے نہیں یاد ہے پھر آپ نے فرمایا تاکیدی طور پر کہتے ہیں اتنا یاد ہے تم انبات کم قومن یش خدون والا تمہارے بعد پھر لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جن سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی بڑھ بڑھ کر کے گواہی دیں گے وہ یا خون والا یور تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر گواہی کے طلب کیے وہ گواہی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اس میں مسلحت ہے یا تو جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس سے اپنی دشمنی ہی نکال رہا ہے یا یہ کہ کچھ اس سے گواہ جس کی مسئلات میں گواہی دے رہا ہے اس سے کوئی اس کو فائدہ ہے اس قسم کی گواہی مضموم ہے لیکن اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ حق کہیں جا رہا ہے صاحب حق کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے تو اس وقت بڑھ کر کے اگر گواہی دے کر کے حق کو ظاہر اور ثابت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ خیر و یعنی اچھے گواہوں میں سے ہیں تو گواہی اچھی اس وقت مانی جائے گی اگرچہ ان سے گواہی نہ طلب کی جائے لیکن حق ضائع ہو رہا ہو گواہی اس کے پاس ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے مظلوم ہے بچے فلاں بڑھ کر کے گواہی دے رہا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس گواہی بھی ہے بڑھ کر کے گواہی دے لے رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے ساتھ رہے گی نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل گواہوں میں سے وہ ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے رہا ہے یعنی ایسی خاص حالت میں اور دوسری حالت میں جبکہ بہت کچھ گواہ ہوں وہ کہتا ہے کہ ان سے گواہی نہ کرو میں گواہی دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول کر کے غلط باتیں اپنی منانا چاہتا ہو تو اس مسلحت کے پیش نظر اس کی ذاتی مسلحت کے پیش نظر اس کو کہا گیا کہ یہ گواہی غلط ہے وہ یہ فون لوگ خیانتیں کریں گے امانتیں ادا نہیں کریں گے یہ خون تمنون امانت یہ ہے کہ کوئی بھی امانت ہو یہاں صرف امانت پیسے اور اوڑی کی نہیں اور دوسری امانتیں بھی کوئی راز ہے کوئی ایسی بات ہے جس نے کس, کسی نے آپ سے مشورہ کوئی بات کہی اپنے بارے میں مشورہ لینے کے لیے کوئی راز کی بات کہی تو اس راز کو چھپانا یہ غلط ہے اس راز کو پھیلانا یہ غلط ہے چھپانا اس کے اوپر واجب یہ بھی ایک امانت رکھ دیا اس نے یا خونون والا یا تمون اور پیسے جو رکھے کوئی آدمی امانت یا کوئی اور چیز اپنی امانت رکھ دے کہ یا اس چیز آپ اپنے پاس رکھیں میں بنا مدت تک آنے کے بعد واپس لے لیتا ہوں اس میں عام طور پر گواہی نہیں ہوتی ہے گواہی تو قرض ہو یا یہ کہ کسی نے بے شرح کیا ہو اس میں گواہی کی تاکید کی گئی ہے لیکن امانتوں میں عام طور پر آدمی ایک دوسرے کو امین سمجھ کر کے اپنا مال رکھ دیتا ہے کہ بھائی آپ امانت کے طور پر رکھیے میں آ کر کے لے لوں گا اس میں گواہی بھی نہیں ہوتی ہے اگر آدمی ایمان دھو کر کے اپنا ایمان کھو کر کے اگر کہہ دیکھیں نہیں تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے ہزار چیخے چلائے محکمہ شرعی بھی ہو کوئی بھی فیصلہ نہیں اس طرح کا کر سکتا ہے جب تک کوئی لکھت نہیں ہے یا جب تک کوئی گواہی نہیں ہے تو یہ چیز چونکہ ایسی ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا امانت میں خیانت یہ منافق کی بھی علامت بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث اذا حد کا منافق کی نشانیاں تین ہیں آیا باتیں کرے تو جھوٹ بولے وہی دا تما خان امانت دی جائے اس کو تو خیانت کر دے وہی دا و وعد غدر اور ایک روایت میں ارباون اگر وعدہ کرے تو خیانت کرے بے وفائی کرے ایک روایت میں آیت المنافر ارباؤن اس میں زیادتی یہ ہے وئی داحد وئی دا خاصما فجر لڑائی جھگڑا کوئی ہو جائے تو اس میں بری طرح گالی گلوچ بکے گالی گلوچ عام طور پر آدمی بعض ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو مظنوم کی شکل میں ہو اور وہ غیبت اس کی کر سکتا ہے غیبت کے نام پر لیکن متہم کرے کہ نہیں وہ بنا ایسا ہے ویسا ہے یہ گالیاں ہو جاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہ ہو یہ ہے خاص ہم فجر جب لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں بری باتیں یا غلط گالی گلوچ کرے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ خیانت جو ہے یہ منافق کی علامت ہے کوئی کہے گا کہ کیا وہ شخص پورے طور پر منافق یعنی ایمان سے نکل جاتا ہے منافق کی دو قسمیں اس میں کوئی شک نہیں منافق جو دل دل میں ایمان کفر چھپاتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے یہ منافق اصل وہ منافق ہیں جو کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان المنافقین من منار منافق جہنم کے سب سے نیچے نچلے حصے میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا جو خاد ہوں کھا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا اللہ کا دھوکہ دھوکہ نہیں ہوگا لیکن وہ چونکہ انہوں نے ایسا کیا تو گویا اللہ اس کا بدلا دے گا وہ اس کے دھوکے کے معنی میں اس کو شمار کیا گیا اسی طرح نفاق یہ تو خالص نفاق کفر ہے دوسرا نفاق عملی جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ چار علامتیں یا تین علامتیں کفر کی ایسی ہیں کہ اگر آدمی وہ سب, سب کا مرتکب ہو گیا تو منافع خالص ہو گیا اور اگر ایک کسی صفت کا مرتکب ہوا تو اس میں ایک کسرت نفاق کیوں یہ کہا جائے گا جھوٹ بول رہا ہے یعنی نفاق کی ایک خسرت ہے دھوکہ دے رہا ہے یہ بھی دوسری علامت ہوئی اور وہ بے وفائی کر رہا ہے یا یہ کہ جھوٹ بول کر کے لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ بکتا ہے تو پورے طور پر منافق ہو گیا منافق عملی جس کا نام دیا گیا ہے کہ اعتقادی اور عملی اعتقادی تو وہ شخص کا منافق ہے جو کپر کو چھپا کر کے ایمان ظاہر کرتا ہے منافق عملی جو عمل کے طور پر یا اعمال میں نفاق برت رہا ہے تو یہاں یونون والا یو تمنون یہ نفاق عملی ہے وہ اندرون یوفون اور نظر بھی مانتے ہیں لیکن نظر اپنی پوری نہیں کرتے وہ یہ دھرمفی اور وہ حلال و حرام کھا کر کے موٹے ہوتے ہیں موٹا ہونا حقیقت میں یہ نشانی یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غلط قسم کا کام کر کے اور اسی طرح حلال ارام کی تمیز نہ کر کے کھاتے ہیں زیادہ زیادہ اور وہ موٹے ہوتے ہیں اس قسم کا موٹا پن شریعت میں اس میں کوئی شک نہیں مضموم ہے اور اگر آدمی تندرست ہو رہا ہے حلال کھا کر کے تو یہ, یہ تندرستی اگر اللہ کی, کی, را کی راہ میں استعمال کر رہا ہے تو یہ مطلوب ہے اسی کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المومن القوی احب اللہ من المن الغیب طاقتور مومن کسی طرح سے بھی ایمان کے اعتبار سے طاقت ہو جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہو مال کے اعتبار سے طاقتور ہو سب کس میں شامل ہے المؤمن القوی احب اللہ من المن طاقتور مومن اللہ کے, کے نزدیک غریف مومن کی نسبت سے زیادہ محبوب ہے وہ كل الخیر ہر ایک میں خیر ہے کمزور ہی ہو بہرحال ایمان کی روشنی تو اس کے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا یہی بہت کچھ کافی ہے فی الن خیر لیکن اگر آدمی اپنے جسمانی طور پر طاقتور ہے وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی عبادت زیادہ زیادہ کر سکتا ہے اسی طرح جہاد کے راستے میں بھی وہ اپنا زیادہ پارٹ ادا کر سکتا ہے اسی طرح مال کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے حقیقت میں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے احادیث سنی ہوگی پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ علی عد الر خیرمین علی عد اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے افضل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ نے ان, ان کی مذمت کی ہے احادیث میں ان کی مذمت آئی توقل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر بٹور کر کے اور بیٹھ جائیں اور کہیں کی کہ روزی آتی رہے گی اللہ نے لکھ دیا ہے تو آتی ہی رہے گی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاج علی دق مغلول تنقید والا کل البستی فتح محسورا اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ کر کے سمیٹ کر کے نہ بیٹھ جاؤ اور لمبا پھیلاؤ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم خرچ بھی نہ کرو اور زیادہ خرچ بھی نہ کرو اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ لیکن جائز حد تک کوئی تعدی اور ظلم کسی کے اوپر نہ ہو یہ بھی مطلب ہے القوی خیر من خیر تو الموں من القوی خیرمن الموں میں کوفی کلن خیر تو موٹاپن ہونا ویسے عام طور پر حقیقت میں بہت کچھ موٹا ہو جانا جس سے اللہ کی عبادت میں خلل پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای یا یعنی بہت موٹا ہونا یا پیٹ کا بہت بڑھنے سے بچو بہت موٹے ہونے اور پیٹ کے بہت اتنا کا لفظ استعمال کیا فین نہا مقصد مقصرت الباد اور مقصد یہ ذکر آتا ہے حضرت علی سے کہتے ہیں کہ وہ جسم کا زیادہ بھاری ہونا یہ عبادت سے سستی سستی لاتا ہے عبادت نہ کرنے کی یا عبادت کرنے میں سستی پیدا کرتا ہے اور اسی طرح وہ جسم کو صحت کو خراب کرنے کی چیز بھی ہے یعنی یہ کہ اس سے ریاضہ وغیرہ اس طرح کی ہو ورزش وغیرہ جس سے آدمی صحت مند رہے اور خالی پیٹ بڑھ کر کے اس طرح کا کی وہ حرکت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے جی یہ چیز یقیناً شرعی طور پر بھی غلط ہے وہ فی اسی طرح حضرت عبداللہ اب نے مسود کی ایک روایت ہے ان کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم تم ملدین الون ہوں تم ملدین الون تم میں جیو قومن تسب خ شہادت وہد ہی سب سے افضل زمانہ میرا پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا ثم میں قوم قومن اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے تسب خ شہادت و گواہی دیں گے اور قسمے زیادہ زیادہ کھائیں گے قسمیں کھاتے ہوئے زیادہ زیادہ گواہی دیں گے تصمے کو عہد ہوں گے مین ہو زیادہ زیادہ قسمیں کھائیں گے اور بڑھ بڑھ کر کے گواہی دیں گے تو قسم کا کھانا زیادہ سے زیادہ بغیر ضرورت یقیناً منع ہے غلط مہین اللہ تعالیٰ غلطی کلّہ فن مہین جو شخص زلیل زیادہ سے زیادہ قسمے کھا رہا ہے اس کی آپ بات نہ سنیں غلط اللہ اما ذمت ان وہ غیبت کرتا ہے اور باتوں کو فساد پیدا کرنے کے لیے نقل کرتا ہے قسمیں کھا کر کر کے لوگوں کو اس سے یقین دلاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے بھی مضمون کہا ہے اور شریعت میں یہ لوگ مضمون ہیں قسم ضرورت کے وقت جس میں کوئی شک نہیں یہ جائز ہے پیر رسول نے بھی اس طرح کے قسمیں کھائی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر بات میں قسم کھانا یہ غلط ہو جاتا ہے اور اگر آدمی غلط قسم کھا رہا ہے بھول کر کے عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جب انہوں نے جب آیت نازل ہوئی لا آخدم اللہ بلغ و امانکم اللہ کی آخد کما ختم المان پر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کی کیا مطلب ہے لا آخد اللہ بلغ و امانکم لغ ایمان کیا ہے یعنی بےکار قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے <تصفح> بے کار قسمیں کیا ہیں تو کہتے ہیں کہ عام باتیں بولتے ہوئے آدمی کی عادت پڑی ہو تو کہتا اللہ واللہ ہے بلا واللہ، ہر وقت یعنی معمولی چیز پر اللہ ایسا کہا ایسا ہونا چاہیے واللہ آپ نے تو بس ہمارا میں دھوکہ دے دیا آپ آئے نہیں واللہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے بغیر کسی سبب کے واللہ واللہ کرنا یہ اچھی نہیں ہے لیکن اچھی نہ ہونے کے باوجود بھی کیونکہ آدمی کی عادت پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے اللہ اللہ لیکن یہ نہیں کی اس کی عادت زیاد زیادہ زیادہ ڈالی جائے کیونکہ دوسری جگہ زیادہ سے زیادہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت کی اس پر اللہ نے مواخذہ نہیں کیا البتہ اگر دل اور دماغ جمع کر کے اگر کوئی سب کیمان کہے کہ کی نہیں اللہ یہ بات صحیح ہے یا اللہ یہ بات غلط ہے واللہ اس قسم کا کام کرنا ہے تو اس پر کپ ہے اگر نہ اسی وقت ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت قسم کھائی جا سکتی ہے اور کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں جو آدمی بھول کر کے کھا جاتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں کار خی کان شہادتی ویار یہ تربیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگ اگر بڑھ بڑھ کر کے گواہی دیتے تو مجھے مارتے تھے لوگ ہمیں مارتے تھے ال شہادہ ہم اگر بغیر ضرورت کے گواہی دیں کسی کے اوپر تو وہ لوگ ہمیں مارتے تھے یعنی ان کے بڑے یا ان کے اولیامور وہ الحدی اسی طرح کی وعدہ خلافی کی ہم نے تو اس پر بھی ہمیں مارتے تھے اسی طرح اور دوسری چیزوں پر بھی مارنے کا حکم شریعت نے دیا ہے یعنی یہ کہ جیسے نماز کے بارے میں ہے مر ولاد کم بسرات بناؤ بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم کرو ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں وہ غریب و ہم علیہ وہ ہم دس سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان کو مارو یہاں مارنے کا حکم دیا گیا اسی طرح اور دوسری چیزوں میں مارنے کا حکم عام یہ شرعی بات رہی ہے صحابہ کرام بچوں کو ترتیب تربیت دیتے تھے مار کر کے بھی عورتوں کو بھی ضرورت کے وقت جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے وہ غریب کہ وہ ان کو مارو اور یہ نہیں کہ حدیث میں جیسا آیا دوسری حدیث میں اس کی تفسیر کی گئی ہے غربن غیر مبر یعنی ایسی مار مارو جس سے غلط اثر جسم پر نہ پڑے اور جب بھی مارو مارنے کی کے آداب بھی جائز ضرب کے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں مارو تو چہرے پر نہ مارو یعنی یہ بھی چیز ہے کہ اگر پانچوں انگلیاں چہرے پر بن جائیں تو ظاہر بات ایک تشوی اور بدخلقی اور بدصورتی کی شکل بنے گی اس سے بھی نبی ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح ایسی مار نہ مارو جس سے ہڈی ٹوٹ جائے خون نکل جائے یہ ضرب مبررہ کی تفسیر صابۂ اکرام حضرت ابن عباس وغیرہ نے کیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح بچوں کو بھی مارنا غلط ہے بچوں کو بھی اس طرح مارنا غلط ہے لیکن بچے ایک جھڑکی میں بھی ابھی ہو سکتا ہے ڈر جائیں نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس طرح کی مار ماری جائے کہ جس سے ان کے اوپر غلط اثر نہ ہو آج کل ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ یہ تحفیل قرآن کے اساتذہ کے خلاف بڑی آواز اٹھتی ہے حقیقت یہ کہ میں ان کی طرف بہت ان کی جانب سے بولتا تھا لیکن خود ایک بار ایک استاد تھے انہوں نے مارا بچے کو مجھے میرے ساتھ یہ قصہ ہوا اور مارا بال اس کے تھے ٹوپی پہنتا تھا بدھ کے دن مارا ہے سر پر مارا اور خون جم گیا لاٹھی سے ڈنڈے سے مارا خون جم گیا اور اس کی عمر زیادہ زیادہ رہے ہوگی سات سال آٹھ سال کی تو میری عادت کی جمعہ کو سب بچوں کو لے کر کے اور غسل ان کو اپنے ہاتھ سے مطلب ہے کہ ملول کر کے ذرا وہ تو ان کو ڈال دو تو ایسے ہی نہا لیں گے تو میں ذرا نہلاتا تھا جب تک چھوٹے تھے تو سر پر جب صابن لگایا تو چیخ پڑا بچہ اور جب کٹولا ہم نے تو یقیناً وہاں خون ایسا جمع ہو نرم ہو گیا تھا سوجا ہوا تھا اور خون جگہ نرم ہو گئی تھی خون جمع ہوا تھا گھبرا گیا میں نے کہا کیا ہوا تو رونے لگا بچہ کہا استاد نے مارا تم نے کہا بتایا کیوں نہیں کہا استاد نے کہا بتاؤ گے تو خیریت نہیں ہوگی اب آپ دیکھیے بدھ گزرا جمعرات گزرا جمعہ کے دن آٹھ دس بجے کا ٹائم ہوگا دس گیارہ بجے اس وقت تک وہ درد بچے نے برداشت کیا ڈر کے مارے اور یقیناً کس قسم کی کا ضرب جو ہے وہ بچے کے لیے بہت کچھ نقصان دے ہو سکتا ہے کان کھینچ کر کے جو مارتے ہیں کان کی رگوں کو بھی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے بہرے ہو جانے کا خطرہ یہ سب آداب ہیں حقیقت میں یہ پرانے زمانے میں بھی رہا ہے ادب الم عملہ اور پرانے زمانے کی یہ جو تربیت کی کتابیں آج کل یا پرورش کی کتابیں آج کل نکل رہی ہیں یہ ہمارے علماء نے پرانے زمانے سے لکھا ہے کہ بچے کو بچپن سے کس طرح پالا جائے ان سب چیزوں کا بھی ذکر تفصیل سے علامہ سمانی وغیرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آج سے یعنی چھ سو اور خشک کے تھے وہ انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی ہے کہ کس طرح بچوں کو تعداد دی جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کان ولاحدی و نہن سگار کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پرانا طریقہ رہا ہے سلف کا صحابہ کرام کہیے صحابی جب کہیں کہ ہمیں تابی جب کہیں کہ ہمیں مارتے تھے لوگ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ صحابہ لوگ اس طرح کا کرتے تھے صحابی اگر کہیں کہ لوگ ہمارے زمانے میں اس طرح کرتے تھے تو صحابہ سے لے کر کے یعنی تابعین اگر کہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ گرام کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ چھوٹے تھے یعنی چھوٹے تھے کوئی نہ سمجھے کہ تو صحابہ کا طریقہ چلو زبا ہی کر نہیں یہ چیز نہیں بہت ہی بچوں کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے اور یقیناً مار مار کر کے بہایا بھی بن جاتے ہیں بچے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسے زیادہ مارنا بھی غلط ہو جاتا ہے ڈرایا جائے دھمکایا جائے ہمارے استاد تھے ایک وہ چھوٹے بچے تھے نہیں پڑھنے جاتے تھے تو ان کا کھانا بند کر دیتے تھے یہ بھی ایک چیز ہے کھانا بند کرنے کی سب سے بڑی چیز ہے ہم دیکھا کہتے تھے آج ان کو کھانا نہیں دینا ہے تو آپ بعد میں خود وہ سفارش بلاتے تھے آؤ ہمارے سامنے اس کو لے کر کے اس سے توبہ وبا کراؤ یعنی خود وہ بلاتے تھے کہتے تھے اچھا وہ دو بج گیا ہے ڈھائی بج گیا ہے بھوک سے بے چارا پریشان ہوگا تو تھے اچھا آؤ دراز ہم کا کر کے کہ ذرا سا میرے ساتھ ذرا چاولوسی کہو کی یہ کیا نام ہے غلطی رہا, دیتے خانہ کی دیتے طریقے استعمال کیے جائیں جس سے بچے پر غلط اثر نہ پڑے کانو یغربون شہادہ اسی طرح حدیث میں عام حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے فو کا عشرت سوات اللہ فی حد منحد اللہ لا یو جلد کا عشرت سوات اللہ فی حد منحد اللہ دس کوڑوں سے زیادہ سوائے حد میں مارنے کے جائز نہیں ہے کوئی بڑا گناہ ہو یعنی جس کو گنا کہا جائے شرعی طور پر اس کو گنا کہا گیا ہے تو اس میں آپ دس پندرہ بیس پچیس کسی نے کسی کو تہمت لگا دیا تو اسی کوڑے کی سزا تو مقرر ہے لیکن عام تدریبی اور تعدیبی معاملات میں بچوں کو یا غلام کو یا عورتوں کو دس کوڑے سے زیادہ یا دس ڈنڈے سے زیادہ نہ مارے جائیں یہ بھی ہے صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے فوق جلد اشرت الا فی حد من حدود اللہ یعنی یہ کہ بڑی گنا, بڑا گناہ کوئی کر لیا ہے تو اس پر جس کے بارے میں گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اب بچہ اگر ماں کی بات نہیں مان رہا ہے باپ کو آ کر کے شکایت کی مان ہے تو اب اس میں بچے کی حالت کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ کہ ماں کی بات نہ مانی اس نے چھوٹا ہے تو گناہ تو اتنا بڑا نہیں کیا اس نے کہ وہ اس کا اللہ کیا اس سے پوچھا جائے گا تو اس کو اس طرح کے کچھ تعلیمی کارروائیوں کے طور پر دو چار آ, یعنی ہلکے ڈنڈے یہاں تک کہ اگر بچہ کمزور ہے تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قصہ لایا گیا جس میں ایک آدمی کا غلام تھا اور ایک آدمی کے لونڈی تھی دونوں نے غلط کام کر لیا تو پیارا رسول نے فرمایا انہوں نے عام مسئلہ سے پوچھا کہا کہ میرے غلام نے میری لونڈی کے ساتھ غلط کام کر لیا تو پیارا رسول نے کہا کہ دونوں کو حد لگاؤ کوڑے لگاؤ سو کوڑے اس طرح کے غلط کام کرنے پر آزاد کو ہیں اور غلام کو آدھا اس کے یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ غلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی خدمت کے لیے مبتلا کر دیا تو اس کے اوپر عذاب بھی ہلکا کر دیا سزا بھی ہلکی کر دی تو ان کو پچاس کوڑے مارنے ہیں وہ پیارے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ دس کوڑے بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کے کیا اس کو کہیں گے جس میں کھجور کے کھجوریں لگتی ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں خدو اس کالن میں تو شمراک کھجور کے اس کو ہم ڈھونڈیں تو کیا پائیں گے بڑی چیز لکھتے ہیں کھجور کا خوشا جس میں سو دن ہوں میں تو شمراخ جس میں سو دن ہوں اس وقت کھجور آپ دیکھیں گے جب کھجور توڑ لیا جائے تو اس میں کافی گچھے ہوتے ہیں تو ایسا کھوشا یا ایسی شاخ لو جس میں سو سو تن ہوں اور اس سے مار دو اس سے پورا ہو جائے گا یہ بہرحال ہلکا ہے گناہ یا ہلکی سزا اس کے اوپر ہو جائے گا. تو اس ان چیزوں کا بہرحال احترام رکھنا ہے موضوع تھا یہ کہ زیادہ سے زیادہ قسمیں کھانا یہ شریعت میں جائز نہیں یہاں تک کہ اگر شرعی قسم بھی ہے تو اس سے ایک بار دو بار زیادہ سے زیادہ تین بار قسم لی جا سکتی ہے اس سے زیادہ اور قسم کھلانے کا حق قاضی کو بھی نہیں ہے کیونکہ کثرت حلف آدمی خود زیادہ زیادہ قسم کھائے یا اس سے کھلایا جائے یہ منع ہے دوسرا باب ہے باب ماجا مطلب نبی اللہ کی ذمہ داری اور پیارا رسول کی ذمہ داری کے بیان کے باب میں ذمہ داری کے بیان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اللہ کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے اور پیارا رسول کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے جیسے کوئی بڑا آدمی ہے وہ کہے کہ اللہ کی ذمہ داری اور پیار رسول کی ذمہ داری تمہیں ہم دے رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں کسی دشمن کو یا کسی ایسے آدمی کو جس کے اوپر جس کو کسی چیز کا خطرہ ہو تو اس کو بلانے کے لیے کہا جائے کہ تم چلے آؤ اللہ اور رسول کی ذمہ داری پر ہم تمہیں بلا رہے ہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا یا تمہارا کوئی بالبیکہ یا نقصان نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالی فرماتے وہ او خوب اللہ عید تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو ولاطن خود المان آباد توقید اپنی قسموں کو جب تم نے تاکیدی قسم کھا لی ہے تو پھر ان کو توڑو نہیں وقل جال تم اللہ علیہ تم نے اللہ کو ذمہ دار بنا لیا اللہ کا نام لے کر کے ان اللہ علومات فالون بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اوہدا تم وہی ہے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہے گا جو کچھ حکم دے گا ہم اس کے تابع رہیں گے محمد الرسول اللہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ہم اس کے تابے یہ ہے عہد اللہ تعالیٰ کا ادا عہد اسی طرح اور کوئی عہد کریں اللہ کے کا نام لے کر کے کہ ہم ایسا ضرور کریں گے تو اس کو پورا کرو کیونکہ اللہ کا نام لے کر کے اس کی تاکید بہت بڑی آپ نے کر دی تنقد العیمان عبادتوں کی دیہ قسم خالی اور تاکید کے ساتھ قسم خالی تو اس کو توڑو نہیں یعنی یہ کہ کسی کو دینا ہے لینا ہے کسی کو امن دینا ہے تو اس میں چونکہ اللہ کو گواہ کر کے کہا گیا ہے اس وجہ سے اس وعدے کو پورا کرنا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے اللہ کا نام لکھنے کے بعد اس کی تاکید بہت بڑھ جاتی ہے اس کی خلاف ورزی میں گنا زیادہ ہو جائے گا خود المان آباد توقید دیا توقید وہ خدشال تم اللہ علیکم كفیدہ. اللہ کو تم نے ذمہ دار بنایا اللہ کا نام لے کر کے اس وجہ سے